أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون قل تربسوا فإني معكم من المتربسين ام تم رحم احلام و هُمْ قَوْمٌ طعغون ام ہم يَقُولُونَ توغون ام یقولون تقولا بلا بل یو امنون فلی تو بح حدیث مسلی ہی مقصد سورة تور کا اس بات قیامت ماقبل صورتوں سے زیادہ ترقی کے ساتھ گزشتہ دو صورتوں میں بھی اس باتیں قیامت کیا گیا اور ہر آنے والی صورت گزشتہ صورت سے مضمون کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہے اور اس مضمون پر ترقی ہے سورہ قاف میں کزا الخروج سورہ ذاریات میں ان نماۃ ادو ن لصادق و ان ندی نلواقع تو اس صورت میں آیت نمبر سات اور آٹھ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان عذاب ربک کا لواقع ما لہو من دافع سورت کے آغاز میں تین دلائل ذکر کیے گئے وطور دلیل وہی وہ کتاب مستور فی رق منشور یہ توات کتاب مستور فرق منشور اور ولبعت المعمور وہ گر جو آباد ہے فرشتوں کی عبادت کے ساتھ تو اللہ کی کتابیں بھی گواہ ہیں اور فرشتے بھی گواہ ہیں یہ دلیل نقلی ہے و المرفوع المرفو المسجور یہ دلیل عقلی ہے کس بات پہ ان عذاب رب کا لواقع مالہ مندافیا پھر جٹلانے والوں کی صفات ذکر کی گئیں اور آیت نمبر سترہ سے یہ آیت نمبر اٹھائیس تک ان آیات میں بشارت ذکر کی گئی گزشتہ آیات میں شواہد اور دلائل ذکر کیے گئے اثبات قیامت پہ یہ تخویف دیا گیا منکرین کو اور بشارت دی گئی منقادین کو تو اب اس آیت میں ترغیب تبلیغ ہے کہ اے پیغمبر جب اللہ لوگوں کو جنت لے جاتا ہے توحید کی وجہ سے جب اللہ جنت دیتا ہے تابداروں کو اور منکرین کو عذاب دیتا ہے تو ای پیغمبر آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اور آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو بیان کریں تو اس زمن میں اگر لوگ آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو کوئی غمگین نہ ہو آپ دلگیر نہ ہوں وجہ یہ کہ اللہ نے آپ پر اپنی نعمت کی ہے اور کہ اللہ کے فضل سے نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں ان لوگوں کے فتووں کی اور ان لوگوں کے الزامات کی کوئی پرواہ نہ کریں بلکہ آپ اپنا کام جاری رکھیں فذکر یہ تو آپ نصیحت کریں پیغمبر لوگوں کو قرآن کے ذریعے فذکر اس طرح سورقاف میں گزرا فذکر کر تو آپ نصیحت کریں یہ قرآن کے ذریعے فما ان تبن احمت رب کا تو بس آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت سے فما ان تبن احمت رب کا یعنی یہ اللہ کا انعام ہے آپ پر اور یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر فما ان تبن احمت رب کا تو نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے اور اپنے رب کی نعمت سے بے نہ تو آپ کااہن ہیں کاہن یہ وہ شخص ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو عرب میں یہ دعوی کرتا تھا کہ اس کے پاس جنات آتے ہیں اور وہ غیب کی خبریں لاتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی جن وہ اوپر سے فرشتوں کی کوئی بات وہ چورا کے لے آتا تو نیچے کاہن اس کے ساتھ ننانوے باتیں وہ جھوٹ کی ملا لیتا اور وہ غیب کے احوال بتاتا تو اگر ان سو باتوں میں وہ ایک بات وہ ٹھیک ہو جاتی اور کہیں وہ درست نکل آتی تو لوگ پھر ان ننانوے جھوٹ کو بھی وہ درست سمجھتے تو نہ تو آپ کاہن ہیں کہ آپ نے کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کیا ہے ولا مجنون اور نہ ہی آپ پاگل ہیں فذکر تو آپ نصیحت کریں قرآن کے ذریعے فمان طبن ترب کا تو پس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے اپنے رب کے فضل سے بے کاہن نہ تو آپ کاہن ہیں ولا مجنون اور نہ ہی پاگل ہیں ام شاعر یہاں سے ام یہاں سے یہ آیت نمبر تریالیس تک تیس سے تریالیس تک ان آیات میں پندرہ مرتبہ یہ ام ذکر کیا گیا ہے یہ حرف عاطف ہے اور یہ استفہام کے لیے آتا ہے پندرہ مرتبہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے بعض جگہوں پہ اس کا معنی استفام کا آئے گا زیادہ تر استفام کا آئے گا بعض جگہوں پہ اضراب کے لیے آیا ہے ان یعنی بمانے بل کے آیا ہے یہ ام یقولون شاعر یہ آیا کہتے ہیں یہ منکرین شاعرن کے یہ پیغمبر شاعر ہے نہ ترب ریب المنون ہم انتظار کرتے ہیں اس پر ریب المنون موت کے حادثے کا منون موت کو کہتے ہیں موت کو کہتے ہیں ریب المنون یعنی موت کے حادثے کا یعنی مر جائے گا جس طرح دیگر شعرا وہ مر کھپ گئے وہ ختم ہو گئے اور آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو اسی طرح یہ پیغمبر یہ بھی مر جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی یہ امیقولو شاعر یہ آیا یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر شاعر ہے نہ ترب صبی ری بل ریب اصل میں شک کو کہتے ہیں ریب شک کو کہتے ہیں لیکن جب زمانے کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے تو پھر یہ حادثے کے معنوں میں آتا ہے نہ ترب صبی ری بل ہم انتظار کرتے ہیں اس پر ریب المنون موت کے حادثے کا یہ قل کہہ دیجئے پیغمبر تربسو یہ آگے یہ جو ان کے یہ تین فتوے ذکر کیے گئے کہ کاہن ہے مجنون ہے شاعر ہے یہ قرآن نے سرے سے ان کے ان الزامات پر سرے سے التفات ہی نہیں کیا ہاں یہ جو آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ چلیں موت واقع ہو جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی تو یہاں پہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے اور جہاں تک وہ دیگر اعتراضات تھے کاہن مجنون اور شاعر کی تو ان کی اپنی باتوں میں اتفاق نہیں ہے اپنی باتیں ان کی یقصہ نہیں ہے بلا کاہن مجنون اور شاعر یہ مختلف صفات اللہ کے پیغمبر میں انہوں نے جمع کی ہیں بلا ایک شخص ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کاہن بھی ہو مجنون بھی ہو شاعر بھی ہو پھر اس شخص نے ان میں چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے اور یہ خود اسے صادق اور امین کہتے تھے تو اب ایسے شخص کے بارے میں یہ بے جائے الزامات لگاتے ہیں سرے سے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے بات بالکل واضح ہے ہاں یہ جو موت کے آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا جواب سنو قل کہہ دیجئے پیغمبر انتظار کرو فی معکم مدل متربی سین بے شک ہوں میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے دو مطلب ہیں فعینی معکم مدل متربی سین ایک یہ کہ تم لوگ میرے موت کا میرے موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہو چلو میں بھی میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی یہ آرزو یہ پوری ہوتی ہے یا نہیں تم لوگ میرے موت کا انتظار کر رہے ہو تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کی یہ آرزو یہ پوری ہوتی ہے یا نہیں یا دوسرا مطلب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں دیکھتا ہوں کہ شامت میری آتی ہے یا تم لوگوں کی شامت آتی ہے تم لوگ میری شامت کا انتظار کر رہے ہو چلو میں تمہاری شامت کا انتظار کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ انجام کس کا نجات کا ہوتا ہے اور کس کی ہلاکت کا ہوتا ہے یہ امتا مروحم اہلام یہ آیا حکم دیتی ہے انہیں احلامہم ان کی عقلیں احلام جمع حلم کی حلم ویسے تو بردباری کو کہتے ہیں صبر کو کہتے ہیں برداشت کو کہتے ہیں لیکن چونکہ بوقت غصہ عقل ہی ہوتی ہے کہ جو انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے تو اسی لیے حلم یہ جی اس کا اطلاق عقل پہ بھی ہوتا ہے یہ امتا مرحم احلامہم بہذا تو آیا حکم دیتی ہے ان کو ان کی عقلیں بے اس بات پہ کیا ان کی عقلیں جو ہے وہ اس بات پہ انہیں حکم دیتی ہے یعنی پیغمبر کو جٹھلانا کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات پر حکم دیتی ہے یا بےحادا کہ یہ پیغمبر کو شاعر کاہن اور مجنون کہتے ہیں تو اگر ان کی عقل انہیں اس بات کا حکم دیتی ہے حالانکہ اسی شخص نے ان میں چالیس سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے اور یہ خود خود اسے صادق اور امین کہتے تھے تو پھر ان کی عقل پر رویا ہی جا سکتا ہے یہ ام ہم قوم تعاون یہاں پہ ام بمانے بل ہے نہیں بلکہ ان کی عقل یہ اس بات کا حکم تو نہیں دے دی, دی بلکہ ان کا اصل مرض کیا ہے بل ہوں قومن تعاغن بلکہ ہیں یہ لوگ توغون سرکش دراصل ان کی سرکشی جی اسے اس انکار پر آمادہ کرتی ہے جی ام تقوالا یہ جی آیا کہتے ہیں یہ لوگ یہ جی منکرین تکولا کہ گھڑا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ اس پیغمبر کی اپنی کتاب ہے لیکن یہ اللہ کی جانب منسوب کر رہا ہے تو یہاں پہ بل یؤمنون جواب دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کہ ان کا آپ پر دراصل یہ الزام نہیں ہے اور یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہنا چاہتے بل بلائے بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پہ دراصل ان کی آپ کے ذات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ اصل دشمنی کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ سورہ انام آیت نمبر 33 میں 33 میں بھی گزرا تھا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یہ لوگ اے پیغمبر آپ کو نہیں جٹلا رہے یا آپ کو نہیں جٹلاتے آپ کی ذات سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں دراصل انہیں قرآن سے دشمنی ہے تو یہاں پہ بھی تقوال تو آیا کہتے ہیں یہ لوگ تقولہ کہ بنایا ہے اس پیغمبر نے بنایا ہے اس پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے تقول اپنی طرف سے بات گھڑنا نہیں, نہیں بل لا یؤمنون بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پہ تو اگر اس پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ کتاب بنائی ہے تو تم لوگ بھی تو عرب ہو تم لوگ بھی تو یہ اپنے آپ کو بڑی فصاحت اور بلاغت کے دعوے ہو تو چلو تم بھی اس جیسا کوئی کلام لے آؤ نا فلیات بے حدیث امسلی تو پس چاہیے کہ لائیں یہ لوگ یہ منکرین بے حدیث امسلی کہ جی اس قرآن کی مانند کوئی کلام حدیث کلام بات کو کہتے ہیں تو لے آئیں یہ کوئی کلام مسلی ہی اس قرآن کی مانن قرآن کی طرح کوئی کلام یہ بھی بنا کے لے آئے انکان اگر ہوں یہ سچے تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو چلو لے آؤ تم بھی ایک کتاب اور بڑے تم اپنی فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار ہو. <خ throat> یہ پیغمبر اصل میں کہتا کیا ہے پیغمبر اصل میں یہ کہتا ہے کہ جو خالق ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے تو اتنی موٹی بات یہ تم لوگوں حالانکہ تم بھی اللہ کی خالقیت کا اعتراف کرتے ہو جس طرح جگہ جگہ منکرین کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ خالق کون ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو وہی پیغمبر کہتا ہے کہ جو خالق ہے تو عبادت اور پکار کے لائق بھی وہی ہے بندگی بھی صرف اسی کی کرو یہ ام کو من غیر رشائی اسی طرح اس میں توحید کا بھی اس بات ہے اور اس میں اس بعض بادل موت پہ بھی دلائل ہیں یہ ام کو من غیر رشائی ان یہ آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ منکرین من غیر رشی بغیر کسی چیز کے من غیر رشائی یعنی بغیر کسی خالق کے کیا یہ بغیر کسی خالق کے یہ پیدا کر دیے گئے یعنی خود بخود یہ پیدا کر دیے گئے ام ہومل خالقون یا ہیں یہ خود کو پیدا کرنے والے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خود خالق بھی ہوں اور بیک وقت خود مخلوق بھی ہوں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ام خلق من غیر رشئی ان کہ بغیر کسی خالق کے یہ پیدا کیے گئے ہوں یعنی ان کا کوئی خالق ہی نہ ہو یہ جی ام خلق السماوات اردا یہ جی آیا انہوں نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو ول اور زمین کو یہ آسمان اور یہ زمین ان کے خالق یہ ہیں تو ان کی پیدائش سے پہلے یہ زمین اور آسمان یہ موجود تھے بلوکنون بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے اللہ کی کتاب پر اور یہی وہ جملے ہیں اور یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو کل کے درس میں ہم نے جبیر ابن متعم جی ان کے حوالے سے ذکر کیے تھے کہ جب وہ مدینہ آئے تھے اور اللہ کے پیغمبر مغرب کی نماز میں یہ صورت پڑھ رہے تھے وہ جب اس آیت پہ پہنچے ام خلی من غیر رشعین جب یہ آیات وہ پڑھ رہے تھے تو ابن متعم کہتا ہے کہ کا یطیر کہ میرا دل جو ہے تو وہ بس اڑ رہا تھا اور یہ وہ پہلا مرتبہ ہے کہ ایمان یہ میرے دل میں اس نے گھر کیا تھا اور ایمان میرے دل میں وہ داخل ہو گیا تھا قرآن کی وجہ سے یہ امخلی کو من گئی رشی ان یا من گئی رشی دوسرا معنی کہ آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ لوگ من غیر رشئی ان بغیر کسی امرو نہیں کے یعنی یہ عبث پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی امرو نہیں کے یہ پیدا کیے گئے ہیں جیسے سورن کے آخر میں کہا گیا تھا کہ افحصب تم ان ماخلق نہ کم آبس و ان لا ترجعن تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے یا سورہ قیامت کے آخر میں آ جائے گا اح سب السان و رقص آیا انسان کا یہ خیال اور یہ گمان ہے کہ اسے بغیر امر و نہیں کے چھوڑا گیا ہے تو یہاں پہ بھی یہ آیا یہ پیدا کیے گئے ہیں من رشئی ان بغیر کسی امر و نہیں کے ام ہوم یا یہ ہیں خود کو پیدا کرنے والے تو ایسا تو ممکن نہیں کہ خود خالق بھی ہوں اور خود مخلوق بھی ہوں امخلاق سماوات ولادا یا انہوں نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو ولادا اور زمین کو تو اسی وجہ سے یہ اس پیغمبر کو نہیں مانتے کیونکہ کائنات میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے اور ان کی حصہ داری ہے اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو یہ نہیں مانتے بل لا بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے اللہ کی کتاب پہ ام ان د خز ان رب کا ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ آخر یہ ہی پیغمبر کیوں کوئی اور پیغمبر کیوں نہیں آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ آیا ان کے پاس خزانے ہیں تمہارے رب کے یعنی رب کے خزانے یہ ان کے پاس ہیں رب کے خزانوں کے یہ مالک ہیں کہ جسے نبوت دینا چاہیں تو اسے نبوت سے سرفراز کریں یہ ام ہمرون یا یہ ہے المس ترون ذمے دار جی مس جی آیا یہ ہیں نگرانی کرنے والے یعنی خزانے یا تو ان کے پاس رب کے خزانے ہوں گے رب کے خزانوں کے مالک یہ ہوں گے یا خزانے تو رب کے ہی ہیں لیکن ذمہ داری اور کنٹرول اللہ نے انہیں دیا ہے امہم المسیطرون یہ آیا یہ ہیں المسیطرون ذمہ دار ام ان دہم ان رحمت ربک ی آیا ان کے پاس ہیں خزانے تمہارے تمہارے رب کی رحمت کے یہ ہم المسی یا یہ ہیں نگہبان یعنی خزانے تو رب کے ہیں لیکن نگہبانی اللہ نے انہیں سونپی ہے ایسا بھی ہرگز نہیں جی کیا ایسی بات ہے فی یہ جو پیغمبر کو نہیں مانتے تو کیا ان کا بہانہ پھر یہ ہوگا کہ چونکہ ہم خود چڑے ہیں آسمان کی طرف سیڑھی لگا کے ہم خود چڑے ہیں اور وہاں پہ ہم نے اللہ کی باتیں وہ خود سنی ہیں بذات خود اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا پیغمبر نہیں ہے اسی وجہ سے ہم اسے نہیں مانتے تو کیا یہ وجہ ہے کہ ام لہم سلمو یستمعون فیہی کیا ان کے لئے سیڑی ہے یستمعون فیہی کہ یہ سنتے ہیں فیہی اس میں چڑھ کر کہ اس سیڑی پہ یہ چڑے ہوں آسمان کی طرف اور وہاں پہ انہوں نے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہوں تو اگر ایسی بات ہے فلیات مستمعوہم تو پس کے کہ لائے تو بس چاہیے کہ لائے مستم ان کا سننے والا بسلطان مبین کوئی دلیل واضح تو ٹھیک ہے جو تم لوگوں میں سے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے تو وہ پھر دلیل واضح پیش کرے یعنی قرآن کس انداز میں منکرین رسالت کو ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے دراصل انہیں یہ جو آگ لگی ہے یہ اس وجہ سے کہ پیغمبر ان کے شرک کے عقیدے پہ رد کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو تم لوگ اللہ کے لیے عجز ثابت کرتے ہو تو وہ پیغمبر انہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ عجیب بات ہے وہ مخلوق جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے بیٹیاں تو تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں لنا تو کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور یہ وہ اربوں کے ان کے نظریے کے مطابق یہ بات یہ کی جا رہی ہے کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے تمہیں تو بیٹے دینے کے ذریعے پسند کیا ہے اور اپنے لیے بیٹیاں وہ پسند کی ہیں یہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر ان سے انکار کرتے ہیں تو کیا وہ ان سے اپنے لیے کوئی مال جمع کر رہے ہیں کیا ان سے کوئی دنیاوی کوئی غرض اور کوئی فائدہ ہے اس وجہ سے یہ لوگ یہ پیچھے ہٹے ہیں کہ یہ پیغمبر یہ تو یہ اپنے لیے چندہ مانگ رہا ہے اور یہ پیغمبر یہ تو اپنے لیے مال جمع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس وجہ سے یہ اللہ کے پیغمبر سے انکار کرتے ہیں یہ امتس الحم اجرن تو آیا آپ مانگتے ہیں ان لوگوں سے اجرن کوئی, کوئی اجرت کوئی مزدوری فہم مسکلون تو یہ لوگ اس کے تاوان سے مسکلون بوجھل ہیں کہ پیغمبر نے ان سے پیسوں کا تقاضا کیا ہے اور یہ لوگ اس کی ادائیگی سے قاصر ہیں ہمارے استاد محترم وہ یہاں پہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ دین پر جو اجرت ہے دین پر جو پیسے کمانا ہے یہ تو اس کے جواز کا جو فتویٰ دیا گیا تھا تو وہ یہ کہ اصل میں اگر دین پر امامت پر قرآن کے درس و تدریس پر اور اسی طرح دین کے ان کاموں پر اگر ہم پیسے نہ لیں تو دین معطل ہو جائے گا یعنی پھر دین کا کام کوئی کرے گا نہیں تو وہ یہاں پہ اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ لوگوں سے دین پر مانگنا یہ دین, کی دین سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے یعنی انہوں نے بالکل اس کے برعکس بات کی ہے اللہ ان پہ رحم کرے اللہ ان پہ رحم کرے کہ جن لوگوں نے یہ بات کی تھی شاید اپنے دور میں انہوں نے اچھی نیت سے یہ بات کی ہو لیکن قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سے مزدوری طلب کرنا اور لوگوں سے پیسے مانگنا یہ ان پر بوجھ کا باعث ہے مسخلون اسی وجہ سے آج علماء کی جو قدر و قیمت ہے تو وہ گھٹ گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کا وارث کہتے ہیں لوگوں کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے اور اسی ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے وہ حق بیان نہیں کر سکتے اور جس جس جواز جس دلیل کو انہوں نے جواز بنایا تھا کہ تاکہ دین کی خدمت وہ کی جا سکے دین کی خدمت تو ہوئی نہیں الٹا ان کی خدمت وہ ہو رہی ہے ان کا پیٹ وہ پل رہا ہے اور لوگ وہ دین سے اتنے دور جا چکے ہیں اس معاشرے میں آپ دین کا حال دیکھیں لوگ قرآن سے کتنا دور ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ علماء کی وہ جو قدر و قیمت ہے تو وہ گٹ گئی ہے ان کی نظر میں علماء کی قدر و قیمت وہ تب بڑھے گی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیں گے اللہ کی کتاب پڑھائیں گے یہ امتس الحم اجرن کیا آپ مانگتے ہیں ان لوگوں سے اجرن کوئی مزدوری کوئی عوض فہم میں مغرب مسقلون۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد اکثر ایک شیر کہتے ہیں نہ ممبرم نہ محتم نس نہ اظہار حق بیان نہ تو میں کسی پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہتا ہوں کہ مجھے ووٹ کا احتیاج ہو کیونکہ جو ووٹ لینے والے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں خواہ لوگ جیسے بھی ہوں تو چونکہ ان کے ساتھ ان کے ووٹ کا وہ محتاج ہوتے ہیں اسی لیے بعض باتیں اگر حق کی بھی ہوں تو وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ووٹ خراب ہو جائے گا نہ محتم نہ تو میرا مدرسہ ہے کہ میرے چندے کو کوئی نقصان پہنچے کہ پھر لوگ مجھے چندہ نہیں دیں گے نہ مدرس نہ ہی میں کسی مسجد یا مدرسے کا مدرس ہوں کہ میری تنخواہ جو ہے وہ بند ہو جائے گی اگر میں حق بیان نہ کروں نہ امام نہ کسی مسجد کا میں امام ہوں کہ لوگ مجھے امامت سے نکال دیں گے تو جب میرا کوئی عذر نہیں ہے اور میرا کوئی بہانہ نہیں ہے میرا چکار کے اظہار حق بیان نہ کنم تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں حق بیان نہیں کر سکتا جب کہ میری کوئی مجبوری ہے نہیں یہ امتس الحم اجرن تو آیا آپ مانگتے ہیں ان لوگوں سے اجرن کوئی مزدوری فہم مغرم مسخلون اور ہیں یہ اس کے تاوان سے مسخلون بوجھل مغرم اس میں مزدر ہے تاوان کو کہتے ہیں اور مسخلون اس میں مفغول ہے یعنی بوجھ لادا ہوا کہ کسی پر بوجھ جو ہے وہ لادا جائے اور اس کی وجہ سے وہ بوجل ہو جائے بھاری ہو جائے امتس الحم اجرن آیا آپ مانگتے ہیں ان لوگوں سے اجرن کوئی مزدوری تو ہے یہ اس کے تاوان سے امعندہم غیبو آیا ان کے پاس غیب کا علم ہے فہم یکتبون تو پس انہوں نے لکھا ہے اپنے انجام کو کہ چونکہ غیب کا علم وہ ہمیں معلوم ہے اور اس غیب میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہم نجات ہماری ہے اور یہ پیغمبر یہ جھوٹ بول رہا ہے ام وریدو نہ کئی یا پیغمبر سے جان چھڑانے کے لیے یہ اس کے خلاف کوئی تدبیر کر رہے ہیں تو اگر ان کا کوئی تدبیر کا ارادہ ہے تو یہ بات یہ کان کھول کر سن لے کہ برا انجام ان کی تدبیر انہی کے خلاف وہ استعمال ہوگی ان کی تدبیر انہی پر لوٹے گی ام وریدو قیدن کہ یہ آیا یہ چاہتے ہیں کئی کوئی تدبیر پیغمبر کے خلاف میں فلدی نفرو پس وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا ہے رسالت سے انکار کیا ہے توحید سے ہوم المکیدون وہی ہیں المکید جی ان کے خلاف تدبیر کی گئی مکید یعنی ان کے خلاف تدبیر کی گئی ہے ہوم المکید ان کے ساتھ تدبیر کی گئی ہے مطلب یہ کہ یہ چال انہی کے خلاف جو ہے وہ چلے گا ام لہم غیر اللہ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شفا ہیں اور ہمارے ہیں کہ جو ہمیں عذاب سے بچا لیں گے تو ام لہم اللہ غیر اللہ کیا ان کے لیے کوئی حاجت روا ہے غیر اللہ اللہ کے بغیر تو اللہ نے تو نہیں بنایا سبحان اللہ عمایو شریکون پاک ہے اللہ اس سے جو یہ اس کے ساتھ حصہ دار ٹہراتے ہیں مبلغ کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے کہ آخر یہ لوگ اگر کسی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ پیش کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ ان پر اتمام ہجت ہو جائے بے یہ صورت حال آج بھی ہے بہت سارے وہ اسلام سے قرآن سے وہ اس وجہ سے نالا ہیں کہ آج پیغمبر کے بھیجے جانے کی تو آج ضرورت تھی معجزات کے پیش کرنے کی تو آج ضرورت تھی کیا وجہ ہے کہ آج پیغمبر وہ نہیں بھیجا جاتا کیا وجہ ہے کہ آج موجزے یہ ہمارے سامنے یہ ظاہر نہیں کیے گئے بہت سارے لوگوں نے اسلام کے بارے میں اس حوالے سے شکوک و شبہات میں پڑے ہیں یہ اس دور میں کرام وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی موجزہ وہ پیش کیا جائے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے جواب وہ کس فم نسما اور اگر یہ لوگ دیکھیں کس فم نسما کس یہ کس فتون کی جمع ہے ٹکڑے کو ٹکڑوں کو کہتے ہیں س میں سما اور اگر یہ لوگ دیکھیں ٹکڑے من السماء آسمان کے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ عذاب کا ہم پر نازل کر دیں تو اگر یہ لوگ دیکھیں کسف من نسما ٹکڑے آسمان کے ساقتن گرنے والے ان پر کہ وہ ٹکڑے ان پر آ گرے یقولو تو پھر بھی یہ کہیں گے صحاب مرکوم کہ یہ بادل ہیں مرکوم تہ بتہ جمے ہوئے یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ انہوں نے ان بادلوں کی تہ جو ہے وہ جمی ہوئی ہے اور یہ تو بس نیچر میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے جو لوگ اللہ کی کتاب کو تب مانتے تھے وہ تب بھی مانتے تھے بغیر موجزوں کے طلب کے مانتے تھے اور جو لوگ آج بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں پیغمبر کو مانتے ہیں ان کے لیے قرآن سے بڑا موجزہ اور کوئی ہے نہیں اور جو ایمان نہیں لائے تو اس دور میں بھی نہیں لائے اور جو ایمان نہیں لاتے تو وہ آج بھی نہیں لاتے وَإِنْ يَرَوْكِسْفَ مِنَ السَّمَائِ اور اگر یہ دیکھیں ٹکڑے آسمان کے ساکتاں گرنے والے ان پر یقولو تو کہیں گے تب بھی صحاب مرکوم یہ بادل ہیں تہ بتہ جمے ہوئے فضر تو آپ چھوڑیے پیغمبر انہیں اپنے حال پہ آپ اپنا کام کرتے رہیں فی یو ساکون یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں گے اپنے اس دن سے فی یو کہ جس میں یہ بے ہوش کیے جائیں گے مر جائیں گے ساخ بے ہوش ہونا مر جانا دونوں معنی ہیں اگر ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ کے آذاب سے ان کے شفیع ان کے سفارشی وہ چھڑا لیں گے یوم کئی دو ہم شعی آ جس دن کے کام نہیں آئے گی جس دن کے فائدہ نہیں دے گی ان کو کئی تدبیر ان کی شعیٰ کچھ بھی پھر اگر اللہ کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اور اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے یہ کوئی بھی تدبیر استعمال کریں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی ولاحمسرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی تو کیا قیامت تک کے عذاب کا انتظار کیا جائے گا نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ وقتاً فوقتاً ان پر ان ان پر وہ نمونے وہ بیچتا رہتا ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے جیسے آج اللہ ہم پر کس طرح طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں وہ نازل کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہمارے دلوں پر وہ قصبت کے اتنی تہیں وہ چڑی ہوئی ہے کہ آج بھی ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ لدین ظلموں اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے شرک کیا ہے آزابن عذاب ہے دون ادال یہ قیامت کے عذاب سے پہلے یعنی قبل ادال قیامت کے عذاب سے پہلے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے ولیکن لا يعلمون لیکن اکثریت ان کی وہ نہیں جانتے جاہل ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے مبلغ کہتا ہے کہ اگر عذاب ہے دنیا میں بھی ان کے لیے تو کب ہوگا تو اسے تسلی دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جلدی نہ کریں مجھے پتا ہے بلکہ آپ عذاب کا انتظار کرنے کی بجائے بس اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کریں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں وسبر لکھک میں ربک اور آپ صبر کریں لکھک میں ربک اپنے رب کے فیصلے کا اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں صبر کریں فعن کب بس آپ اے پیغمبر بے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یعنی ہماری حفاظت میں ہے پاکی بیان کریں یہ اپنے رب کی لائق تعریفوں کے ساتھ کہ جو اس کی مناسب تعریفیں ہیں تو وہ اس کے لئے کریں اور پاکی بیان کریں ہی نہ تقوم جب آپ اٹھیں مفسرین کہتے ہیں کب اٹھیں ہی نہ تقوم جب رات کو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے یا نہ تقوم جب آپ یہ جی اٹھیں عبادت سے جب بھی آپ عبادت کریں تو تب یہی نہ تقوم جب آپ اٹھے اپنی نیند سے ایک معنی یہ کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کریں اور اللہ کے پیغمبر جب رات کو نیند سے اٹھتے تھے تو اسکار تصبی اور تحمیت پر یہ وارد ہیں احادیث میں یا دوسرا مانا ہی تقوم جب آپ اٹھیں اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں یا ہی تقوم میں مجلس جب آپ اٹھیں اپنی مجلس سے تو اللہ کے پیغمبر مجلس سے اٹھنے کے بعد کہ جس مجلس مجلس میں انسان لغو باتیں کریں فضول اور بہودہ باتیں کرے اور مجلس کے اختتام پر انسان یہی بات کرے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک تو مجلس میں وہ کی گئی جو فضول باتیں ہوتی ہیں تو اللہ اسے بخش دیتا ہے ومن الليل اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی باقی بیان کریں فسبحوا پس باقی بیان کریں اللہ کی وادبار النجوم اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد یعنی صبح کی روشنی وہ جب رفتہ رفتہ پھیلنے لگے اور ستارے جو ہیں تو وہ غائب ہونے لگے تو یعنی تو صبح کے وقت اللہ کی تصبیر اور اللہ کی تحمید وہ بیان کریں اور اللہ کو یاد کریں تو صورت میں اس بات قیامت تھا اور یہ تین صورتیں یہ اس بات قیامت پر جی ایک دوسرے سے زیادہ ترقی پر تھیں۔ فذکر تو آپ پاکی بیان کریں اے پیغمبر فما انت بنعمت رب کا تو پس آپ نہیں ہیں اپنے رب کے فضل سے بکاہنن کاہن یعنی جنات سے خبرے لینے والا ولا مجنون اور نہ ہی پاگل ہیں ام یقولون آیا کہتے ہیں یہ منکرین کہ یہ شاعر ہے ہم انتظار کرتے ہیں اس پر موت کے حادثے کا جان چھوڑ جائے گی قل کہہ دیجئے پیغمبر تربسو انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تو آیا حکم دیتی ہے انہیں ان ان کی عقلیں بہادا ان باتوں پر تو اگر تمہاری عقل تمہیں یہ بات بتا رہی ہے تو تمہاری عقل پہ تو ماتم بنتا ہے ام ہم قومن بلکہ ہیں یہ لوگ سرکش ام یقولون تقوال یا کہتے ہیں کہ گھڑا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے یؤمنون پیغمبر نے تو نہیں گھڑا اور نہ ہی پیغمبر سے دشمنی بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پہ اصل جو دشمنی ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہے فلیا بہ حدیث سے ہی تو چاہیے کہ لے آئے وہ کوئی کلام اس قرآن کی مانند ان صادقین اگر ہیں یہ سچے ام من غیر گئی رشئی ان آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ بغیر کسی شے کے بغیر کسی چیز کے یعنی بغیر کسی خالق کے ان کا کوئی خالق نہیں ہے یا آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ بغیر کسی امرو نہیں کے کسی حکم کے پابند نہیں آیا انہوں نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو اسی وجہ سے کائنات میں ان کی حصہ داری ہے اسی وجہ سے یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں بل لا یقنون بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر پہ اللہ کی کتاب پہ یا ان کے پاس خزانے ہیں تمہارے رب کے یا ہیں یہ نگاہبان اللہ کے خزانوں کے یہ وہ ذمہ دار ہیں مسطر قرآن میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ سواد کے اوپر سین لکھا ہوگا دراصل یہ جو سواد ہے تو یہ سین سے بدلا ہوا ہے سر سین کے ساتھ سے طرح یہ نگرانی کے معنوں میں آتا ہے جب انسان کسی چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو اس کے قابو میں ہو امہم ہوم المسی ترون یا یہ نگہبان اللہ کے خزانوں کے یعنی خزانے تو اللہ کے ہیں لیکن نگہبانی ان کے پاس ہے یہ ام ان کے یا سیڑھی ہے کہ یہ سنتے ہیں اس میں چڑھ کر آسمان کی طرف کہ ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں تو چلے لے آئے کوئی دلیل بس چاہیے کہ لائے ان کا وہ سننے والا بسلطان مبین کوئی دلیل واضح ام لہول بنا تو مل بنون آیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے امتس الحم اجرن آیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی اجر کوئی مزدوری فہم مِمْ مَغْرَ مِمْ مُثْقَلُونَ تو پس یہ ہیں اس کے تاوان سے بوجل بھاری آیا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو انہوں نے لکھا ہے اپنے انجام کو اَمْ يُرِيدُونَ قَيْدَا یا یہ چاہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے خلاف کوئی تدبیر تو اگر ان کی یہ کوئی چال ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا ہے هُمُ ال ہیں یہ تدبیر کیے گئے یعنی ان کے خلاف تدبیر وہ کی گئی ہے کہ انجام انہی کا برا ہے یا ان کے لیے کوئی حاجت روا ہے سوائے اللہ کے پاک ہے اللہ اس سے کہ جو یہ اللہ کے ساتھ ہیں اور اگر یہ لوگ دیکھیں ٹکڑے آسمان کے گرنے والے ان پر یق تو کہیں گے صحاب مرکوم یہ بادل ہیں تہ بتہ جمے ہوئے یعنی پھر بھی اللہ کے عذاب سے یہ ڈریں گے نہیں جس طرح سورہ احقاف میں عاد قومعات کے مطالق وہ گزرا تھا کہ ان پر بادل آئے بادلوں کا سائبان اور انہوں نے کہا کہ ہاں عارض ممترنا یہ بادل ہیں ہم پر برس پڑیں گے فضرہم تو آپ چھوڑیے ان کو اپنے حال پہ یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے یوم ہم اپنے دن سے اللذی وہ دن فیہی اس عقون کہ جس میں یہ بے ہوش کیے جائیں گے یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیعہ جس دن کے فائدہ نہیں دے گا انہیں ان کی تدبیر کوئی ذرہ برابر اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور بے شک ان لوگوں کے لیے قبل لیکن اکثریت ان لوگوں کی نہیں جانتی اور آپ صبر کریں اپنے رب کے فیصلے کا بس آپ اے پیغمبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یعنی آپ ہماری حفاظت میں ہیں وسب رب کا اور پاکی بیان کریں اپنے رب کی لائق تعریفوں کے ساتھ مناسب تعریفوں کے ساتھ ہی تقوم جب آپ اٹھیں مجلس سے جب آپ اٹھیں عبادت سے یا عبادت کے لیے جب آپ اٹھیں رات کو نیند سے ومن اور رات کے کچھ حصے میں فسب ہو پاکی بیان کرے اللہ کی وہ ادبار نجوم اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت اس وقت بھی اللہ کی پاکی اور اللہ کی تحمید وہ بیان کریں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین